Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله لا إله الله وحده لا شريك له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 اور صبر میں بڑی گہری مناسبت اور مشابہت ہے حقیقت اور سمرے اور نتیجے کے اعتبار سے صبر اور صوم دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں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 قبض مانے روک دینا رکنا اور اس کے لیے ایک محاورہ بھی ہے لم یب کفی کون دیر از نو آئر لیفٹ فار دا بو آف مائی پیشنس یعنی میرے صبر کی کمان میں کوئی تیر نہیں رہ گیا یعنی جب تک تیر کمان پہ رکا ہے تب تک تو صبر ہے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 مشابہت ہے مناسبت ہے جیسے روزے کے بارے میں حدیث پاک کیا ہے حدیث اس طرح وان ابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الحسن تو فن فرحت یہ حدیث رحم اللہ مسلم شریف میں کتاب السّیا جہاں روزوں کا بیان ہے یہ حدیث ابو حرس اللہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں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 اور جب نکلے ہیں سبر کی اس بھٹی میں تب کر کے تو دنیا کا کوئی طوفان انہیں روک نہیں سکا ہے دریا پہاڑ ہائیں طوفان ہر ایک سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکی ہے اس لیے کہ یہ سبر کی بھٹی میں اچھی طرح تپا دیے گئے تھے کندن بن گئے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے فاتح ہیں ان کا ایک واقعہ علامہ احماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ و کے اندر لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ یزدگرد کے دربار میں مسلمان کافدوں کو مسلمان ایلچیوں کو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 قبل ان آذن لكم ان ان هذا من نے کہا تم لوگ بغیر میری اجازت کے ایمان لے آئے ہو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 صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اے پور آؤٹ پیشنس آنس یعنی اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے صبر آتا نہیں بلکہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے تو جتنا بڑا معاملہ ہوگا جتنا دشوار گزار مرحلہ ہوگا اتنے ہی زیادہ صبر کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے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 اللہ کا الحم ربین ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں اللہ کی رحمتیں صابرین کے اوپر وہ اور جس چیز ہو گئی ہے اس کا نیمل بدل کوئی چیز چلی گئی اس سے اچھی چیز ادا کرے گا اللہ تبارک صبر کے بدل ایک تو اللہ کی رحمت ہے سلامات دوسرے رہما یعنی اس کا نیمل بدل وہ کا حمل اور ہدایت کی دولت سے ہم سرفراز کریں گے دیکھو صبر کے بدلے میں تین نعمتیں عطا ہوں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 مال میں آزمایا صبر کیا انہوں نے اولاد میں آزمایا تو صبر کیا انہوں نے صحت میں آزمایا تو انہوں نے صبر کیا ان وجدنا صابرن ہم نے ان کو صابر پایا نعم العبد کتنا اچھا بندہ ہے وہ میرا انه اواب و تواب ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی صبر کی وجہ سے حضرت ایوب کی تعریف فرما رہا ہے نعم العبد کتنا اچھا بندہ ہے میرا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری قربانی مطلوب ہے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تومر انشاء من جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر گزریے مجھے زما کر دیجیے انشاءاللہ اللہ مجھے صابر پائیں گے دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ اپنی جان دے رہے ہیں اور جان سے زیادہ قیمتی کوئی شے انسان کی نگاہ میں نہیں ہوتی اور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 مسلمان بے سبرے ہو گئے ہیں اس وجہ سے انہیں طرح طرح کی مشکلات درپیش ہیں طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہیں حضرت یونس کے اس واقعے سے سبق لیجیے کہ جو بے سبرا ہوتا ہے اسے مچھلی نگل جاتی ہے ایسے ہی جو مسلمان بے صبرے ہوتے ہیں انہیں حالات اور مسائل کی مچھلیاں نگل جاتی ہیں مشکلات کی مچھلیاں انہیں نگل جاتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے बेसब्री से कितना नुकसान होता है टाइम्स ऑफ इंडिया में एक वाकया मैंने पढ़ा था यह तकरीबन उन्नीस सौ छियासी का वाकया है 15 जनवरी का 15 जनवरी उन्नीस सौ छियासी इंडियन एयरलाइंस का एक तैयारा फ्लाइट नंबर फोर जीरो सिक्स ये बॉम्बे से डेली के लिए उड़ा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 فضا میں بلند ہوا تو ایک مسافر نے جہاز کے کیپٹن بٹناگر کو ایک نوٹ بھیجا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہاز پندرہ منٹ بمبئی ایئرپورٹ سے لیٹ کیوں اڑا ہے بٹناگر نے اس مسافر کو پٹ میں بلایا ادھر آ جاؤ وہ مسافر آیا کیپٹن بٹناگر نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی تیاری کے اندر اس وجہ سے ہم کو پندرہ منٹ لیٹ پھولنا پڑا اس کی وجہ ٹیکنیکل خرابی تھی تیارے میں انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن کیپٹن کی وضاحت سے مسافر مطمئن نہیں ہوا اور اس نے کیپٹن بھٹناگر کی پیٹ پر ہاتھ مار کر کے کہا I have seen many pilots like you تم جیسے پائلٹ میں نے بہت دیکھے ہیں بات بات ہوتے ہیں سن کی ٹائپ کے مسافر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 اگر وہ صبر کر لیتا تو صرف پندرہ منٹ ہی گئے تھے بے صبری کی وجہ سے دیکھو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی چار گھنٹے لیٹ ہو گیا یہ ہے بے صبری کی سزا اور یہ ہے بے صبری کا نقصان جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں دنیا میں بھی انہیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ آخرت میں بے صبروں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کامیابی وہاں بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر صبر کر کے جاتے ہیں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 ایک کی قربانی قبول ہے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تیری قربانی بنیاد پر نہیں انما اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی چیز تکوی کی بنیاد پر قبول کرتا ہے تیرے دل میں تقوی نہیں چاہیے اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی تیری قربانی اور جہاں تک مجھے مارنے کی بات کرتا ہے نا لئی بس تئی تخ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے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 میں تیرے ساتھ ہوں اس کا کیا مطلب اب بندے کو کتنی تسلی ہو گئی اس آدمی کو کتنی تسلی ہو گئی ایسے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بتائیے اگر آپ صبر کرے اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے دنیا آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے اللہ کہہ رہا میں تمہارے ساتھ صبر تو کرو تم یہ تھی صبر کی فضیلت اللہ تبارک میں نیکمل اور اچھی سمجھا فرمائے